میں نے کہا میں نے دعا نہیں درج کیا میں نے تمہارا مذاق درج کر دیا اگر یہ دعا ہوتی تو پہ ہمر کرتے صاحب آ کر آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا اصل چارپائی کر آپ دعا کی نہیں ڈیری یہ تو آپ مذاق کر ہیں حضرت کے فرماتے ہیں جاؤ جیسا کہ والد اپنے بچوں کو کہتا ہے پانی دا وہ کہتا ہے بابا میں پیٹ میں جاتا ہوں اس کا دیکھتا ہوں ٹھیک کی کیسا ہے بے مزاق ویوہار نہیں پانی نہ جب آپ کا پیغمبر فرماتا ہے عزرو میں نہ تو آپ دعا کیوں کرتے ہیں یہ دعا کا وقت نہیں ہے جیسا کہ درود پڑھنا سننا چاہیے لیکن کہا کہ چار رکا نماز باندھ اور پیڑے پہلے میں بیٹھ گیا اس نے ابدور جھولو کے بعد اللہ مسلح پڑھ دیا تمام حکا کہتے ہیں اس کی نماز حاصل ہوگی اس کو سوا کرنے پڑے تو کیا درود شریف گنا ہے کس اس سے سوائے نئی درود کا مقام نہیں اب دو رسول تک آپ پہنچ گئے تو اب بھی مقامیں مقامی ہیں آپ نے یوں کے خلاف سنت کی تو درود سے آپ کا نماز پڑھائی یہ مقام بدلے لوگ اس لن کو سمجھتے نہیں کہ بائی بائی اس چیز سنت ہے ایک مقام پر مگر جب مقام نہ ہو تو سنت مکو ہو جائے مقام اس کا نہیں اور بعد چیز لوگ کرتے ہیں ہارڈ لا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بتاتے پیغمبر نے جمع کے ساتھ دعا نہیں مانگا پیغمبر نے امن کیا ہے فنت کے پاس دعا مانگو تو سو آدھ دیے تو اکٹ امت مانگو آپ انتظار کرو یہاں تک کہ بھی نکل جائے یا چوٹ اس جمع کو جمع آدی کہا جاتا ہے اور جو ہمارے ملک میں بٹان لوگ کرتے ہیں سنتوں کے بعد تو وہ جمے کو سوار سمجھتی ہے اس لیے امید بعض ایسی امور ہیں کہ وہ بےدات نہیں لوگوں نے بےدات نہیں لوگوں نے اس میں غلو کر دیا بعض نے تداؤ کی خدا مجھے ہدایت دے دے آپ کو ہدایت نصیب کرے کہ ہم رائے حق پہ جائیں سنت کے اتباع کریں تاکہ ہماری شفاعت ہو ہم اور ساتھ اور جراض سے بچ جائیں کہ آپ ہم سے ناراض نہ اللہ ناراض نہ ہو واخر داوا نہ